الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم محترم دوستو اور ساتھیو بھائیو نوجوان ساتھیو اللہ رب العالمین نے والدین پر اولاد کی تربیت فرض قرار دیا ہے رب العالمین نے فرمایا یا <تصفيق> ای ودین عام روکو انف سکم و حلی اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا طریقہ تو ایک ایمان اور عمل صاحب کریں اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ امیر علی بن ربی طالب رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ادیبوہ الخلا یعنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں انہیں اسلامی آداب اسلامی احکام بتائیں ان کی صحیح تربیت ہونی چاہیے بہترین تربیت کر کے اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا یہ ہمارے میں سے ہے اللہ حرب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام پہنچایا سہ کی روایت ارا قل و کل مسول ارتی اے لوگوں یاد رکھنا تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا پھر آپ نے فرمایا ہاں طویل حدیث میں انسان ہر مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اپنی بیوی بی کا اپنے بچوں کا اپنے ماتحتی کا وہ ذمہ دار ہے وہ مسون ار رہی اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی ذمہ داری کے مطابق اس سے پوچھے گا کہ ذمہ داری تم نے کتنی نبھائی اپنی اولاد کو اپنے اہل وحال کیوں صحیح تعلیم و تربیت دے کر کے ان کو بچایا یا تم کو وہ تم نے ضائع اور برباد کر دیا آج اللہ حافظ رسول نے فرمایا ول مر اطوری بھائی بیت ہاں والا دل ہی اور بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر والوں اور خصوصاً اپنی شوہر کے اولاد کی ذمہ دار ہے کہ انسان عورت سے پوچھا وہی یا مشورت اب اور عورت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا ادا کیا یا نہیں کیا اگر انسان نے ادا کیا ہے تو خیر ہے ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل ان نلخا صدی اللہ دین وہیم لکھ قیامت کے دن اے نبی اعلان کر دی کہ سب سے بڑے خسارے والے وہ ہیں جو خود بھی خسارے میں جائیں اور اپنی اولاد کو بھی خسارے میں پہنچائیں یعنی خود بھی جہنم میں جائیں اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں رب العالمین نے بڑی تمدیل کی ہے بولے میل افطال ہوں وہ افطال یہ ایسے لوگ ہیں اپنے گناہوں کو بوجھ بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں دینی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کیا مت انسان بڑا نقصان اٹھائے گا خاص طور سے ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ مرد حضرات کی ساری زندگی باہر گزر جاتی ہے ایسے موقع پر خصوصاً عورت کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا خاص خیال رکھیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں فلم کی روایت ہے اور بہت سارے کتب کی مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کویبہ میں قدم رکھے اور آئے سارے مدینے کے لوگ نبی علیہ کے دیدار ملاقات کے لیے چوٹ پڑے ہماری ماں ہماری ماں جو تھی وہ بیچاری بیوہ وقت بات کا میرا انتقال ہو چکا تھا اور میں مشکل سے آٹھ سال کا بچہ تھا کچھ سمجھ میں نہ آیا ایک جن مجھے پکڑیں اور لے کر کے ائیے حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آنے کا بات کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں آپ دیدہ ہیں اور بڑی غم ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ما من و ولا ما من رجل و لا امرأة من الانصار الا قد ات حففہ ہے شیء توفہ بتوفہ ف یا رسول اللہ کوئی مدینے کا مرد ہو یا کوئی عورت ہو کوئی امیر ہو یا غریب ہر ایک نے آپ کے آنے پر آپ کو تحفہ دیا ہے کسی نے گفٹ ہر ایک نے گفٹ کیا ہے کسی نے کپڑے دیے کسی نے مال و دولت دیے کسی نے میزبانی کی ہر اعتبار سے مدینے کے ہر انسان نے آپ کو کوئی, کوئی تحفہ دیا ہے لیکن میں بدنصیب ہوں یا رسول اللہ میرے پاس مان نہیں کہ میں آپ کو تحفہ دے سکوں میرا شوہر زندہ نہیں کہ اس سے کچھ کہوں لا کر کے ہمیں دے تاکہ میں تو دینے میں شریک ہو جاؤں اللہ ابنی ہاد یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ارس ہے یا رسول اللہ عرص تو احفا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے ہی کو آپ کو گفٹ میں دے دوں نبی رہسکراس نام مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے بچہ میرے ساتھ نہیں رہے گا میں نے گفت کر دیا آپ اس کو سنبھالیں اور جب تک آپ چاہیں آپ اس سے خدمت لیتے رہیں حضر حضر حضر حضر نبی ابساں یہ ایسا ایسا تحفہ تھا جس نے شاید اس سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو بعد مقصد یہ تھا کہ ہمارا بیٹا اگر میں نے نبی کو گفت کر دیا تو نبی کی تربیت میں رہے آپ کی نگرانی رہے گا نبی علیہ السلام السلام ہمارے بیٹے کی جیسے تربیت کریں گے کائنات میں کوئی ان سے زیادہ ہمارے بیٹے کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتا ایک ماں کو اتنی فطر ہونی چاہیے سارے بدینے کے لوگ گفٹ دے رہے ہیں اور ایک خاتون سوچتی ہے میں اپنے بیٹے کو گفٹ دوں تاکہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے فازل بن جائے دیندار بن جائے ہمارا بن جائے اور نبی علیہ سراب شام کا سچا جانسی اور وارث بن جائے اللہ تعالیٰ آج بھی ماں اور بہنوں کو یہی کردار ادا کرنے کی توفیق سے فرمائے ان کے دلوں میں اولاد کی تعلیم کا تربیت کا خیال پیدا کر دے اقول قولی کو ستر اللہ من کل دم, دم تو الحمد الحمدللہ وقفہ اماد نبی علیہ طرح اس نام نہیں. جس دن بچہ گفٹ میں ملا اس وقت سے لے کر کے تادم حیات تقریباً پورے دس سال اس بچے کی تربیت کیا اور تربیت کا نتیجہ یہ نتائج تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے مال اور دولت سے انس کو نمازا حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی علیہ کو دعوت رہ حضرت میں سہیب جو انس کی مال ماں تھی انہوں نے کہا یارسول آج آ کھانا آپ ہمارے ہاں کھائیں میرے نبی میں نماز پڑھی کھانا کھایا اور دعائیں دی تھی آخر میں جب آنے لگے تو خادم ہے اللہ, اللہ اور ایک روایت میں یہ آپ کا چھوٹا سا خادم جو ہے اللہ کو اس کے لیے بھی دعا دیں اللہ کرے رسول نے اپنا دست مبارک اٹھانا اور فرما اللہ مقصر مال ہو. وارک رہو وزنشی اہلہی وعدل عمرہو اے اللہ یہ بیکا یہ میرا خادم ہے ام سلہم کا جو بیکا جس نے ہمیں گفت دیا ہے تاکہ اس کی صحیح تو تعلیم و تربیت کرے اے اللہ میں اس کی تعلیم و تربیت تو کروں گا لیکن تین سیدھیں آپ سے معافتا ہوں اللہ اس کی عمر لمبی کر دے اللہ اولاد سے نماز دے اور اللہ اس کے رسکے میں مال برکت عطا کر دے اللہ رب العالمین نبی کی دعا تھی قبول کیا اور ہر قسم کے مال دولت سے مالک مالامال ہو گئے گئی ہم تمام لوگوں کو نیک اسارے بنائے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس رئیسدونا اور وہاں کے شباب کے و انصار جو ہیں اللہ ان کو ہر بنا ہر مصیبت سے محفوظ کر رہے الاحا لالمین ہر قسم کے چتنوں سے ان کو بچائے اور ارحان عالمین اس ملک کو امن و امان کا دہو بنا دے جو بھلا جو آف آفت اور جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کر لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شہد سلطان پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے آوار صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہر قسم کی بھلا ہر قسم آپ سے بچا دے ارحال حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور ان کی خیر ہے اور ہر ایسے کس سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غدر قوم و ملت کا نقصان اور ملک و وطن کا خسارہ ہے اے اللہ العالمین دنیا میں جتنے مسلمان ہو کہیں ہر مسلمان ملک میں اپنا امان پیدا کر دے جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اللہ تعالی ان کے جان مال عزت و اسمت کی حفاظت فرمائے اللهم در للامنین والقمنا والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله یامر بالعدل واحسان وایتاء ذوالقربہ وانهى اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائکر کو دبانا نہ بھولے آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ